من بسم اللہ الرحمن یا روشنی صاد ذکر کے رو دیا سو سورہ مریم کے یہ ابتدائی رکو ہے سورہ مریم ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں چھ رکو اٹھانوے آیا اور سات سو اسی کلیمات ہیں اس رکو میں حضرت مائع مریم کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ مریم رکھا گیا ہے اس پہلے رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ صلاحت و کا واقعہ بیان کیا ہے حضرت ذکریہ علیہ صلاحت و رشتے میں حضرت مائے ماریم کے حال لگتے تھے اسی مناسبت سے سب سے پہلے اللہ تبارک و وطالیہ نے حضرت ذکریہ علیہ صلاحت واللام کا واقعہ بیان کر کے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے قدرت کا نمونہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ سلاۃ وسلام کو اس وقت اولاد ادا فرمائی جس وقت وہ اپنے تیرانہ سالے کی عمر میں تھے اور ان کے اہلیہ بھی اپنی زندگی کی اس عمر میں داخل ہو چکی تھی کہ جس عمر میں پہنچ کر عام طور پہ اولاد پیدا نہیں ہوا کرتی اور دوسری بات یہ کہ وہ کی ہی ایسی کہ جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوا کرتے یعنی وہ بانچتی لیکن اللہ تبارک و تعالی کو جب منظور ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بھی حکم پر عمل پیرا ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی بھی حکم کی تکمیل کے لیے ظاہری اسباب کے بغیر بھی اپنے حکم کی تعمیل وجود میں لا سکتا ہے جیسے کہ حضرت ذکری علیہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے اشار ہے شروع اللہ کے نام سے جو بےحد محربان نہایت رحم والا ہے کاف یا انصاف یہ حروف مقدعات میں سے ہیں اس کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں گزشتہ کچھ صورتوں کے شروع میں اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو تحریم دینے سے منع فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ وسلم کو ان آیتوں کے تسیر اور ترجمہ بتانے کے بارے میں حکم ہی نہیں دیا اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی ذکر و رحمت رب کا ابد ہو ذکریہ آپ تذکرہ کیجیے اپنے رب کے رحمتوں کا جو اس نے کی اپنے بندے ذکری علیہ صلاحت و پر از نادہ رب جب پکارا اس نے اپنے رب کو نیتا ان خفیہ سے پکارنا اور یہ اس وقت تھا کہ جب حضرت ماہ مریم ان کے کفالت میں تھی بیت المقدس کے اندر اور یہ ان کی ذمہ دار کانی کھانے پینے کے رکھوالی کے تو جب حضرت ذکریہ علیہ ان کے ہاں تشریف لے آتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل پڑے میں جبکہ ان کے ہاں حضرت سلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی تو حضرت ذکریہ علیہ سلاۃ وسلام نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ یا مریم انا اے مریم یہ پل آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے کون لاتا ہے تو حضرت مریم علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور وہ جس کو چاہتا ہے بے موسم پل عطا فرماتا ہے تو حضرت کریہ صلاحت وسلم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بغیر ظاہری سبب اور وسیلے کے بے موسم پل حضرت میں مریم کے ہاں پہنچا سکتا ہے تو میرے اس بڑھاتے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد جیسے پھل سے بھی نواز سکتا ہے چنانچہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تنہائی میں خوشبو اور کے ساتھ یہ دعا فرمائی اجنا دہو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو نے دا انخیا چوپکے سے پکارنا اس لیے کہ دعا میں اصل جو چیز ہے وہ ہے اقفا یا آہستہ دعا کی جائے تاکہ اس میں کوئی ریا وغیرہ کا شبہ شبہ تک باقی نہ ہونے لگے رب امر رب کن وہان لازموں بے شک میرے ہڑیاں بری ہو چکی وشتاسو شیبا اور شعلہ نکلا میرے سر سے برا پیکا یعنی میرے سر کے بال سفید ہو گئے غلام اکم بے دو اور میں نہیں ہوں تجھ سے ما کر اے میرے رب کبھی بھی محروم رہا ہوا یعنی جب بھی میں نے آپ سے دعا کی پرورفکار میں کبھی محروم نہیں رہا وہ اور شک میں ڈرتا ہوں اپنے پسمندگان سے میں ورائی اپنی پیچھے وکانتی مراعتی آفرن اور میرے بیوی بی وی بی باعث ہے فہبلی ملت ان کے ولی سو تو عنایت کر دے مجھے اپنے پاس سے ایک ولی یا کام اور ذمہ داری سنبھالنے والا یعنی سنی جو میرے جگہ پر بیٹر ہے میرا وارث بنے وہ یارسوں میں یعقوب اور یہ کہ وہ اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو اس وراثت سے مراد مال اور دولت کی وراثت نہیں ہے اس وراثت سے مراد علمی وراثت ہے اسی لیے کہ حضرت ذکری علیہ سلاۃ والسلام جس وارث کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ حضرت ذکریہ کا بھی وارث ہو اور وہ حضرت یعقوب کا بھی وارث ہو تو بے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام تو بہت پہلے ہو گزرے ہیں ان کے وراثت کے پانے کا تو ہی نہیں ہے تو اس وراثت سے مراد وہ وراثت مراد ہے کہ جو حضرت ذکر علیہ السلام کی بھی تھی اور حضرت ذکری علیہ سلاۃ والسلام کے اوپر کے بزرگوں میں حضرت یعقوب علیہ السلاط والسلام کی بھی اور حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام اپنے دیگر پسمندگان سے کے متعلق اسی وراثت کے ضائع ہونے کے خطرے کا اظہار کر رہے ہیں وہ انہوریہ اور اے میرے رب اس کو کر دے ایسا کہ وہ تیرا فرما بردار ہو تجراضی رکھنے والا ہو ایسا لڑکا کہ جو اپنے اخلاق اور اپنے اعمال سے ہر لحاظ سے ان لوگوں میں ہو کہ جن لوگوں کو تو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نوائے گی یا کب غلامی بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کا نسم ہو یخیا جس کا نام ہے یخیا لمنا جا من قبر سمیا نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور یعنی یہ نام پہلے حضرت علیہ السلام ہی کے حصے میں آیا ہے اس سے پہلے یہ نام کسی اور لڑکی کا نہیں ہوا یہ قبل اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام تجیز فرمایا اور نام بھی ایسا انو کا جو ان سے پہلے کسی کا نہ رکھا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کرشاد ہے کہ قول حضرت علیہ السلام نے فرمایا رب دیا غلام کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اب جب حقائق سامنے آ گئے تو حضرت علیہ سلاد والس کو تعجب ہونے لگا یہ پرورتگار میں نے تو آپ سے بیٹے کو مانگا تھا لیکن میرے ہاں تو اولاد کے پیدائش کی کوئی ظاہری صورت اور سبب موجود نہیں ہے میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ وکانا تماحتی آخرن اور میری بیوی باز ہے وہ خطب الگ تم نل اور میں پہنچ چکا ہوں اپنے بڑھاپے کے انتہا کو اسی لیے آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب وہ غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری سنے تو مزید اطمینان اور استزار کے لیے کے بارے میں وہ پھر بار بار پوچھتا ہے اور بعد بعد اس بات کو کوہیت کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے اس کے تحقیقی نتیجے کو حاصل کر سکے اور اس پر پہنچ سکے قال اللہ نے فرمایا کا ذالے کا ایسے ہی قال رب کا کہا ہے تیرے رب نے وہ علیہ یگن کہ وہ میرے لیے آسان ہے وہ خود خلقوں کا مین قبل الم تقوشیا اور میں نے کو پیدا کیا اس سے پہلے اور تو کچھ بھی نہیں تھا یہ وہ فرشتے نے کہا کہ جو فرشتہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت زکری علیہ السلام کے پاس حضرت یاحیہ کی خوشخبری کے ورز سے بھیجا تھا تو اس فرشتے نے کہا کہ بے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آسان ہے اس لیے کہ اللہ تبارک وطالع کے نزدیک ظاہر اسباب کے اعتبار سے ایک چیز مشکل جو انسانوں کے یہاں ہو سکتا ہے اللہ کی نظی کو مشکل مشکل نہیں ہے قال حضرت علیہ کرمایا ربرب حجا اللہ آیا میرے لیے کوئی نشانی بنا دے اللہ نے فرمایا آیاتوں کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تو کلن سویا یہ کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا تین رات تک سویا باوجود صحیح اور تندرست ہونے کے یعنی آپ کے ہاں بیٹے کے پیدائش کی بڑی نشانی یہ ہے کہ صحیح اور تندرست ہو کر بھی تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ تیرے ہاں اولاد کے عمد متوقع ہے فخرج اعلیٰ قومی من ال میں خراب پھر وہ نکلا اپنے قوم کے لوگوں کے پاس اپنے حجرے سے الیہم تو اشارے سے کہا ان کو انسبر یہ کہ تصبیح کرو اپنے رب کے صبح شام اس لیے جب وہ وقت آپا کہ جس میں باوجود صحیح اور تندرست ہونے کی حدرت زکری علیہ سلاد و سلام بات نہیں کر سکتے تھے تو اپنے کمرے سے حجرے سے باہر نکلے اور اپنے پیروکاروں سے اشارے سے کہا کہ بے صبح شام اللہ کی تصبیح کیا کرو اس لیے کہ زبان گفتگو کرنے سے رک گئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ یا حضرت حضیہ علیہ السلام السلام کو پیدا فرمایا حضرت زکریہ کے ہاں تو اللہ نے حضرت حیات فرمایا یا یقیہ کی دعوت اے حیا اٹھا لے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ یعنی ہم نے جو آپ کو احکامات دی ہیں یا جو مستقبل میں دیں گے اس پر سختی کے ساتھ کاربند رہنا ہے اللہ کا ارشاد ہے وہ عطۂ نا اور ہم نے اس کو دانا عطا فرمائی کے لڑکا پن سے ہی یعنی بچپن سے ہی ہم نے اس کو ایک دانا عطا فرمائی تھی وہ ہناندن اور ہم نے شوق دیا تھا اس کو اپنے طرف سے وہ اور صاف ستھرا ہم نے بنایا تھا وہ کہاں تقریار تھا وہ بڑا پرسگار یہ حضرت کی صفات ہے وہ برمبے والے اور نیکی کرنے والا تھا اپنے ماں باپ سے ولم جب اور نہیں تھا وہ زبردست خود سری کرنے والا وہ سلام الام ہے اس پر یوم جس دن وہ پیدا ہوا و یوم یموت اور جس دن وہ مرے گا و یوم یو صحیح اور جس دن اس کو دوبارہ زندہ ہو کر کے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جس پیار سے پیدا فرمایا تھا اس نے دنیا میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کی ہوئی اس فطرتی وعدے کی تکمیل کی اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تیرا پیدا ہونا بھی مبارک ہو تیری زندگی بھی مبارک ہو تیری موت بھی مبارک اور قیامت کے دن تیرا دوبارہ اٹھایا جانا بھی مبارک اس لیے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے فرما برداری اس نے اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی بندہ فرما برداری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و وطالع اس کو سلام کرتا ہے آخرداوان کتاب مریم تب اوت من اہل مکان سور میں پارے سورئے مریم کی یہ دوسرے رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت مائی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ و سلام کے ایک موجزانہ پیدائش کا پوری تفصیل واقعہ کو اللہ نے اپنے قدرت کے نمونے کے طور پہ اس رقو میں بیان فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے والے ان قدرت کے نمونوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کا تعلق انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی اور حالات کے ساتھ ہے جسے جس موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پھر ابھی زندگی کامیابی سے امکنار ہونا یا ناکامی سے امکنار ہونا اور یہ کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کا حساب اور کتاب کا ہونا تو مکہ کے اندر رہنے والے منکرین نے یہ کہا کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ سارے انسانوں کا زندہ کرنا پھر سبوں انسانوں میں سے ہر ایک سے انفرادی طور پہ اس کے عمال کا حساب اور کتاب لینا یہ عقل سے ماورہ بات ہے تو اللہ تبارک و وطالع نے ان لوگوں پر اتمام حجت کے طور پہ اس ورائے مبارکہ میں ایسے کچھ واقعات بیان فرمائیں جس سے ان پہ اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ بھئی اللہ تو ہے ہی وہ ذات کہ جو وہ کام کر سکے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اگر اللہ بھی انسان کے طرح اپنے معاملات کی تکمیل میں عاجز ہو تو پھر وہ اللہ اللہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو قادر مطلق ہے اور جو وہ کچھ کر سکے جو انسان سوچ بھی نہ سکے تو اس رکو میں حضرت مائ مریم کے ہاں خرق عادت یا خلاف دستور اور خلاف قاعدہ بچے کے پیدائش شوہر کے بغیر اور پھر اس بچے کے بچپن ہی میں بہت ہی میں باتیں کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو خلاف معمول ہے اور پھر اس واقعہ کے دوران میں بھی کچھ ایسے معجزات ہیں کہ جس کو مکہ کے لوگ اپنے حوالوں سے بھی کسی حد تک جانتے تھے کہ بے یہ کچھ واقعات ہو گزرے ہیں لیکن جب قرآن مجید کے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تو پھر یہ ان کے لیے مقام غور اور مقام فکر ہے کہ وہ کیوں کر اللہ کی باتوں اور اللہ کے حکموں پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وزقر سے کتابی مریم اور آپ تذکرہ کیجیے اس کتاب میں حضرت مائے مریم کا یعنی قرآن مجید کے حوالے سے آپ ان لوگوں کو حضرت مائ مریم کا واقعہ بحن کیجیے حضرت مائ مریم کا یہ واقعہ اس وقت سے شروع ہوا جب حضرت مائے مریم کو ان کے والدہ نے بیت المقدس کے خدمت گزاری کے لیے وقف کر دیا وہ میں بیت المقدس میں آ کر کے رہنے لگی اور ان کے پرورش کی ذمہ داری ان کے خالو جو کہ بیت المقدس کے ذمہ داروں میں سے تھے انہوں نے دی کھانے پینے کا انتظام اور انسرام ان کا ذمہ تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ہوتی گئی جب اپنی شعوری اور بلوبت کی عمر میں داخل ہو گئی تو ایک مرتبہ یہ ایک طرف چلی گئی اور پردے میں بیٹھ گئی اب کیا دیکھتی ہیں کہ اس پردے کے اندر ہونے کے باوجود ایک خوبرو اور خوبصورت نوجوان اس کو دکھائی دینے لگا تو یہ فوری طور پر چونک اور بھول کی کہ میں اللہ کے بنا چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو انسان ہے اس لیے کہ وہاں پہ اتنے پردے کے اندر انسان کا ظاہر ہونا بھی خلاف معمول اور خلاف عقل بات تھی اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا تجھ سے بنا مانگتی ہوں اگر تو انسان ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں انسان نہیں بلکہ تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغام بر ہو تو یہ پیغام دینے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ تیرے ہاں اللہ کے حکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا تو حضرت مائ مریم تعجب پر تعجب کا اظہار کرنے لگی کہ بھائی میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جب کہ میرے تو شادی ہی نہیں ہوئی اور میں نے تو کسی کو چھوا تک نہیں ہے تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ تیرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا اور جہاں تک تو اس چیز کو ناممکن سمجھتی ہے اس لیے کہ انسانی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ نر و مادہ کے باہمی ملاپ ہی سے کسی تیسری جنس کا وجود میں آنا ممکن ہوتا ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں اگر وہ چاہے تو مر اور مادہ کے باہمی میلاد کے بغیر ایک تیسری وجود کو وجود میں لے آتا ہے اس کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ حضرت عیسا علیہ و والسلام یا آپ کے ہاں بیٹھے کے پیدائش کے ذریعے لوگوں کے اپنے قدرت کے اور گرش میں واضح کرنا چاہتا ہے اور یہ فیصلہ تیرے رب کی طرف سے ہو چکا ہے یا نہیں ہو کے رہے گا تو حضرت مریم کے گربان کے طرف حضرت جبری علیہ اور سلام نے روایت میں آتا ہے کہ پھونک ماری اور اس سے ان کا حمل قرار پایا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھیٹ گیا یہاں تک کہ جب بچے کے پیدائش اور ولادت کا وقت آ پہنچا تو یہ پھر دور ایک کنارے میں جا کر کے ایک کچور کے خشک درخت کے نیچے بھیٹ گئی اور اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے فکر ان کو لاحق رہی فکر پریشان رہی اپنے فکروں کی وجہ سے کہ میرے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو میرے والدین تو نیک نام تھے اور میں نے بھی خلانا خواہش کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میں کم از کم اپنے اس گناہ کو چپا سکوں لیکن یہ خلاف معمول میرے ہاں بچے کے پیدائش تو میرے لیے پریشانی اور رسوائی کا باعث بنے گا ہر کاشت میں مر جاتی اس بچے کے پیدائش سے پہلے اس پریشانی کے دوران میں اور ساتھ ساتھ ان کو یہ فکر بھی ستا رہی تھی کہ بھئی یہ خلاف معمول واقعہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش بھی کروں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے تو لوگ اس اللہ کے طرف سے ہونے پر مجھ سے دلیل مانگے گی اور میرے پاس دلیل کیا ہوگا پرواز میں آتا ہے کہ اسی فکر کے دوران حضرت جبیلیہ سلاۃ وسلام کو اللہ نے پھر میں بہت فرمایا اور انہوں نے دھور کڑے ہو کر کے یہ آواز ہی کہ درخت کے نیچے بیٹھی ہے اس درخت کو ذرا اپنے طرف ہلا دیں جھٹکا دے دیں جب اس کو ہلایا اس کے ٹہنی کو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خشک درخت تھا لیکن اس کے ہلانے کے ساتھ ہی صرف یہ نہیں کہ اس سے تر و تازہ کجوری اس سے گرنے لگی بلکہ وہ ان کے لیے ایک بہترین رضا کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کر دیا اور ساتھ ہی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرید علیہ سلاۃسلام نے اپنی ایڑ لگائی یا حضرت عیسیٰ علیہ صلاح والس کے پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ بے آپ اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑ دیں اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا تو حکم ہوا کہ اس میں سے کھائیے اور تسلی خاطر جمع رکھیے جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی یہ کام خلاف معمول کر سکتا ہے کہ ایک خشک درخت میں تیرے جھٹکے دینے کے ساتھ ہی اس کو سرسبز کر کے اور اسے تر و تازہ کھجوروں کا گرنا اگر یہ تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو کہ خلاف عقل ہے تو تیرے ہاں اولاد کا پیدا کرنا بھی تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور جہاں تک لوگوں کا آپر لان تان کا تعلق ہے تو جب آپ, لوگ آپ سے لوگ اس بچے کے پیدائش کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کہیے کہ میں نے چھپ کا روزہ رکھا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں چھپ کا یعنی کسی کے ساتھ بات نہ کرنے کا روزہ رکھا جاتا تھا یا نظر مانی جاتی تھی جو کہ اس شریعت میں ختم ہو گیا ہے جب حضرت مائی مریم اس بچے کو لے کر کے اپنے واپس قوم کے لوگوں کی طرف چلی گئیں تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بچے کو اٹھا کر کھلا رہی ہے تو ان میں سے جو مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن تیرا باپ اچھا آدمی تھا اور تیرے ماں بھی کوئی گناگار اور کردار نہ تھی یہ بچہ کہاں سے رہی ہو تو حضرت مائ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم بچے سے کیا بات کریں وہ تو چھوٹا شیرخور بچہ ہے اسی دورانیے میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ مجھے کتاب اکا کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گود ہی میں جو باتیں کی یہ بھی حضرت مائ مریم کے لیے تسلی کا سامان تھا کہ اللہ اگر ایک گود میں چھوٹے پڑے بچے کو یہ ہمت اور طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دیں اور صرف بول عام بول نہ ہوں بلکہ وہ بڑے محققانہ مددرانہ اور مسکتانہ قسم کا ایک بول ہوں تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ جس وقت جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ کا ارشاد ہے وس قرفیل کی تاب اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب کے حوالے سے مائی مریم کی زندحا جب وہ علادہ ہوئی اپنے لوگوں سے مکان الشرقی یا شرف جانب یعنی بیت المقدس کے شرق جانب اور یہ شرق جانب بیت المقدس کا اس لیے انصار بیت المقدس کے جو مشرق جانب ہے اسی کو اپنا قبلہ مانتے ہیں شاید وہ اسی وجہ سے ہو فتحت مندو نے اپنے لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان ایک پردہ فہر سنا اللہ پس بس بے جام نے اس کے طرف اپنے فرشتی کو روح حضرت جبیل علیہ السلط وال بھی کہا گیا جیسے کہ ان شاء اللہ آخری بار سورہ قدر میں آئے گا تنزل الملور روحت القدر کی رات وہ ہے جس میں عام فرشتے بھی اترتے ہیں اور ساتھ حضرت جبریل علیہ سلاۃ والسلام جبریل علیہ السلاۃ والسلام کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے اس میں لوگوں کے لیے زندگی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کی ایک روح انسان کے جسم کے لیے زندگی کی علامت ہوتی ہے اسی طرح حضرت جبیل علیہ السلط والسلام کا لا ہوا پیغام بھی لوگوں کی آخرت کی زندگی کے لیے ایک جان کے حصے حیثیت رکھتے ہیں کہ جو اس کو اپنائیں گے اس پر عمل کریں گے تو ان کا آخری و آخرت کی زندگی خوشحال اور بارونک رہے گی ورنہ مردہ اور بے جان اور پریشانیوں سے بھرپور رہے گی فتمثل لہا بشرن سبیا پھر وہ بن کر آیا اس کے سامنے ایک پورا انسان عورت حضرت مریم کہنے لگی اِن اور من کا شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کا تجھ سے ان کنت تقیہ اگر تجھ میں کچھ بھی خدا کا خوف ہو جبری فرمانے لگے انما انا رسول رب میں گولہ منظر کیا تاکہ میں آپ کو آپ کے رب کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا ادا کروں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے طرف سے دے دوں بلکہ مجھے آپ کے رب نے اس لیے بھیجا اور میں تو اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں آلک خدر کے کہنے لگی انا یقون غلام کہاں سے ہوگا میرے خواب بیٹا بشرون اور میں نے نہیں چوا کسی آدمی کو ولم اکو بغیا اور, اور نہیں ہوں میں خدا نا خواصہ کردار قال حد جبریل صلاح فرمانے لگے کزا ایسے ہی قال ابو کے فرمایا ہے تیرے رب نے میرے لیے آسان ہے اور میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں اور تاکہ میں اس کو بناؤں لوگوں کے لیے نشانی یعنی اپنی قدرت اور عظمت کا مننا اور یہ مہربانی ہے ہماری طرف سے وکانا امر وکانیا اور ہے یہ کام ہو چکا ہوا یعنی اس کام کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا یعنی ضرور ہوگا فحملت ہوں پھر پیٹ میں لیا اس کو فن تب بھی پھر یکسوئی اس کو لیے مکان قصیہ ایک دور کے مکان میں یعنی پھر وہ ایک دور کے مکان میں جا کر کے شرم کے مارے سب سے ارادہ ہو کر رہنے لگی شاید یہ وہی جگہ ہو جسے بیت اللہ کہتے ہیں اور یہ مقام بیت المقدس ہے قوایت میں آتا ہے کہ تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پہ ہیں جسے کہ تفسیر ابن کثیر نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو اجا محب پھر لے آیا اس کو درد یعنی جب وضا حمل کا وقت قریب آیا تو اس کو لے آئی علاج ایک کجور کی کے جڑ میں عالت کہنی لگی یا گئی تنی اپنے سے بات کرتے ہائے افسوس مجھے میں تو قبل آگا کہ میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے وہ کم تو نسیم منسی اور ہوتی میں بھولے بسری یعنی درد ذہ کی تکلیف سے ایک کجور کی جڑ کا سہارا لینے کے لیے اس کی خریدا پہنچی اور اس وقت درد کے تکلیف تنہائی اور بےکسی اور بے بسی کے عالم میں انہوں نے یہ دعا کی فنا من تخا پھر آواز دی اس کو اس کے نیچے سے اور یہ آواز دینے والے حضرت جبری سلاۃ وسلام تھے اللہ تعظنی یہ کہ غمگین نہ ہونا قبضہ رب کے تحت سریا کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روح سی کی اور ہلا اپنے طرف بجد جز نہ کھجور کی جڑ کو تو ساخت علکے اس سے گریں گی تجھ پر رو جنیا تازہ کھجور پکے ہوئے تازہ کجور وہ مقام جہاں حضرت ماریم، مائی مریم کجور کے نیچے تشریف رکھتی تھی قدر بلند جگہ تھا اس کے نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی کہ غمگین اور پریشان مت ہوں اللہ کے قدرت سے ہر قسم کا ظاہری اور باطنی اطمینان حاصل کر نیچے کی طرف دیکھ اللہ نے کیسے چشمہ یا نہر جاری کر دی ہے یہ تو پینے کے لیے ہوا اور کہانی کے لیے اس کجور کو ہلائیو پتی اور تازہ کجوریں ٹوٹ کر گریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت جبیل علیہ السلام نے فرمایا فکولی بس کہا وہ شربی اور بھی وہ قرض اور ٹھنڈی رکھ اپنی آخیں یعنی تازہ کجوری کھا کر چشمے کے پانی سے سیراب ہوں اور پاکی کے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر آگے غم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ سب مشکلات کا دور کرنے والا ہے اللہ کا ارشاد ہے ایک آدمی میں سے پس کہیے ان سے انی نظر رحمان سومن بے شک میں نے نظر مانا ہے رحمان کے لیے روزے کا فلاً اکلے ملوم ان سو بات نہ کروں گی میں آج کے دن کسی بھی انسان سے کسی بھی آدمی سے عادت بھی ہی قومہ پھر لائے اس کو اپنے لوگوں کے پاس اٹھائی ہوئی آرو وہ کہنے لگے یا مریم اے مریم لقدی فریا یقینا تو ایک بہت بڑا طوفان کا کام کر دیا یعنی تیرے ہاں یہ اب بردن بیائی کا پیدا ہونا یہ تو بڑی طوفان کی بات ہے پریشانی کی معاملہ مامل ہے یا اخت ہارون اے ہارون کے بہن ما کان ابو کمرا نہیں تھا تیرا باپ برا دادمی وہ ماں کانا تو کے اور نہ تیرے ماں کوئی بد کردار کی ہارون روایت میں آتا ہے کہ حضرت مائ مریم کے بھائی کا نام حضرت ہارون تھا جیسے ہمارے زمانے میں رواج ہے اسی طرح اس وقت کے لوگ بھی انبیاء اور سالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے کہتے ہیں کہ مریم کا وہ بھائی ایک مرد صالح تھا تو حاصل کا نام یہ ہوا کہ تیرا باپ پاک باز تھا ماں پاک ساز تھی اور بھائی ایسا نیک ہے اور تیرے ہاں بن بیاہی کا یہ بیٹے کا پیدا ہونا یہ کچھ اور ہی پتہ دیتی ہے کچھ اور ہی خبر دیتی ہے ان کا مقصد تہمت اور الزام لگانا تھا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ہارون سے مشہور پیغمبر ہے جو موسا علیہ السلام کے بھائی ہے اور پاک بازی کے لیے کسی کی تشبیح اگر دی جاتی تھی اس زمانے میں تو وہ حضرت ہارون علیہ سرات والسلام کی علیہ، پھر آپ نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کے لوگ کہنے لگے، فی کیسے کریں ہم اس سے بعد جو کے گود میں ہے چھوٹا سا بچہ حضرت السلام بھولنے لگا عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے یعنی دے گا یعنی یقینی طور پہ وج عالنی ندی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے وج عالنی مبارکن اور اس نے بنایا ہے مجھ کو برکت والا اینا کن تم میں جس جگہ میں بھی ہوں اوسانی وسات و زکات معدم توحیہ اور اس نے تاکید کی ہے مجھ کو نماز کے ادائیگی اور زکوۃ کی ادائیگی کا جب تک میں ذمہ رہوں معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسائی صدات وسلام کے شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم تھا وہ بربی والد اور یہ کہ میں نیک سلوک کروں اپنے والدہ سے اس لیے والدہ کا ذکر یہاں پہ ہے کہ والد تو ان کا تا نہیں کیونکہ باپ تھا نہیں اس لیے صرف ماں کا نام لیا ولم یجالی چبارن شقیہ اور نہیں بنایا اس نے مجھ کو زبردست بدبخت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نگبخ بنایا ہے وہ سلام علیہ یوم والد اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا وہ یوم امود اور جس دن میں مروں گا وہ یوم ابا سہیا اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا یعنی تم لوگ جو میرے اس پیدائش کے دن کو اور میرے مجھ زندگی کو منحوز سمجھتے ہو خاندان کے لیے بدنامی کا باعث سمجھتے ہو ایسے کوئی بات نہیں بلکہ میرے پیدائش کے دن بھی بڑی سلامتی کی ہے میری زندگی بھی سلامتی کی اور میرے موت بھی سلامتی کی ذالک عیسی ابن مریم اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تھے عیسی بیٹے مریم معود الحق الظیفی ہی یم اور سچی بات جس میں وہ لوگ جھگڑا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں میں جو ان کے شان اور صفت میں لوگوں کے مختلف خیالات اور مختلف سوچ اور تصوراتی اللہ تبارک و تطالع فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی تخلیق کے بارے میں سچی اور کری اور جامع ججی اور تلی بات صرف یہی ہے ماکان کے <وَلَدٍ> بیٹا سبحا نہ پاک ہے وہ اضافہ امرن اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تھا انما یقین کہتا ہے اس کو کن ہو جا تو یقون پسب ہو جاتا ہے حضرت سلاد و سلام کے متعلق کچھ لوگ اس برفیمی کے شکار ہو گئے کہ بے چونکہ یہ ایک خلاف معمول پیدا ہوا بچہ ہے لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی بات نہیں اور کوئی ہی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے حضرت مائی مریم کو اللہ حضرت حوا کو اللہ کی بیٹی نہیں کہتے حالانکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بھئی پھر بغیر ماں اور بغیر باپ کے تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ تو اللہ کا سب سے بڑا بیٹا ہونا چاہیے تھا پھر حضرت حوا کا ماں باپ کون ہے وہ بھی اللہ کی بیٹی ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے منہ زبانیں بنائی ہوئی باتیں ہیں ایسے کوئی بات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو او اپنا اولاد بنا لیں اللہ ایسے سے ایسے باتوں سے پاک ہے اور ربی و ابو اور عیسیٰ علیہ سلاۃ نے تو یہ کہا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فا بدو خصوصی کی بندگی کرو حاض و سرات مستحم یہی سیدھے راستہ ہے تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ کی بندگی کرنی شروع کی تو یہ ان لوگوں کے ذہانت کے ناپاکیزگی اور گندگی کی نشانی ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کی بندگی شروع کی حالانکہ حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے کی بندگی کروں سخت نفل احزاب اختیار کی لوگوں نے ان کے مطالب فوائل من من سو خرابی ہے منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا یعنی قیامت کے دن لوگوں کے مختلف گروہ بن گئی بعض نے کہا کہ بے سال سلام خدا ہے اور بعض نے کہا کہ بے اللہ کا بیٹا ہے بعضوں نے کہا جن اللہ یہ ولیدی جنا ہے تو یہ مختلف شرکے بن گئے بہم کیا خوب سنتا ہے وہ ان کو وہ آپ صرف اور کیا خوب دیکھتے ہیں یوم اتولنا جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن الیوم فی مبین لیکن بے انصاف لوگ آج کے دن سر گمراہی میں ہوں گے اللہ فرماتا ہے یوم الحف اور آپ ڈر سنا دیجئے ان کو اس پچھتاوے کے دن سے کس خدی المر جب فیصلہ ہوگا ان کے درمیان وہ اور وہ لوگ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے وہ بھول رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارے لیے ہمارے بنیوی زندگی میں کی اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے اچھوں کا بدلا اچھا ہوگا اور بروں کا بدلہ برا ہوگا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کو بھول رہے ہیں لہذا آپ ان کو, کی کو رہی ہے. نحنو ہم ہی بارش ہوں گے زمین کے امن علیہ اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ انہیں نہ جڑ جاؤں اور ہماری طرف ہی سارے کے سارے پھیر کر کے واپس آئیے یعنی کسی کا ملک یا ملک باقی نہیں رہے گی ہر چیز براہ راست معنی کے حقیقی کی طرف لوٹائی جائے گی اور وہی بلا واسطہ حاکم اور متصرف عب اطلاق ہوگا جس چیز میں جس طرح اچھا ہے گا اپنے حکمت کے موافق تصرف کرے گا دنیا کے جن سامانوں نے تم کو غفیت میں ڈال رکھا ہے سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا اور وہ ہے مالک الملک لہذا کسی چیز کی ملکیت کے لمبے چوڑے داغے رکھنے والے سب فنا گھاٹ اتارے جائیں گے اور باقی رہے گا وہ ساتھ جو اس وقت بھی تھا جب یہ انسان نہیں تھا اور وہ تب بھی بادشاہ رہے گا جب اس انسان کو فنا کر دے گا آخر الحمدللہ رب العلوم <نبیّا> سور پارے سورہ مریم کے یہ تیسری رو رویت نمبر اکتالیس سے لے کر آئت نمبر اکون تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقو میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلاۃ وسلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جس میں اپنے گھر کے اندر اپنے والد بزرگوار کے تمام تر ادب کو ملبوز خاطر ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو ان کے اس ناپسندیدہ اور شر کے عقیدے پر ان کو تبدیل کرنا اور بڑے ہی اعتدالی مزاج اور رعایت کے ساتھ اپنے والد کے سامنے ایک اللہ کے بات کو رکھنا کہ جس سے ہٹ کر کے دوسروں کو خدا سمجھنے والے یقین کھلی گمراہی میں نہ صرف مبتلا ہے بلکہ وہ اپنے اس طرز عمل سے دوسروں کے لیے بھی دائی بن رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو صرف یہ نہیں کہ جس کے کی مٹانے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا بلکہ جس گر اور معاشرے میں انہوں نے آم کھولی تھی اس گھر کے اندر اس نے اپنے والد ادب اور عظمت کا بھی خیال رکھنا تھا اور اللہ تبارک و وطدہ کے حکموں کی تعمیر بھی کرنی تھی تو یہ دونوں گویا زد ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ و سدام نے کس طرح یہ جمع فرمایا تو اس رکو میں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے یا ابتی جو باپ کی مہربانی اور محبت کا داٮٔی ہے ہر جملے کے شوروں میں اس لفظ سے خطاب کیا پھر کسی جملے میں باپ کی طرف کوئی لفظ ایسا منسوب نہیں کیا جس سے اس کی توہین یا دل آزاری ہو کہ اس کو گمراہ یا کافر کہتے بلکہ حکمت پیغمبرانہ کے ساتھ صرف ان کے بتوں کی بے بسی اور بے حیضی کا اظہار فرمایا کہ ان کو خود اپنے غلط روش کے طرف توجہ ہو جائے اور دوسرے جملے میں اپنے اس نعمت کا اظہار فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علوم نبوت کے عطا فرمائی تھی تیسری اور چھوٹی جملے میں اس انجام بد سے ان کو ڈرایا جو اس شرک اور کفر کے نتیجے میں آنے والا تھا اس پر بھی باپ نے بجائے کسی غور اور فکر یا یہ کہ ان کے فرضندانہ گزارش پر کچھ نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے پرتشدد کے راستے کو اختیار کیا فندح تبارک و تعالی کا شان ہے جو وزقل کتاب مریم اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں یا اس کتاب کے حوالے سے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے کہ گزشتہ رکو میں تھا کہ مریم اب اس میں ہے کہ رکوے ابراہیم یہ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی بھی سمجھتے تھے اللہ اس واقعے کے ذریعے ان پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ بھئی جس پیغمبر کے طرف اپنے مذہبی نسبت کو تم فخر کا باعث سمجھتے ہو ذرا اس پیغمبر کے عقائد کے بارے میں تمہیں بتایا جائے کہ اس کے اپنے عقائد کیا تھے وہ تو ایک اللہ کی بندگی کرنے والا اور تم لوگوں نے اپنے لیے بے شمار خدا بنائے رکھے ہیں چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے انہو کان صدیق نبیا بے شک سچا نبی اس قابل ابھی جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے یا ابت اے میرے باپ لما يسماؤ کیوں بندگی کرتے ہو ایسوں کی جو نہ سنتے ہیں ولا نہ اور نہ دیکھتے ہیں ولا یوگن ان کا شیا اور نہ کام آتے ہیں تیرے طرف سے کچھ بھی یا ابت اے ابا جان اندنی گنگ علم بے شک آئی ہے میرے پاس علم میں سے ما وہ چیز لم یا کا جو آپ کے پاس نہیں آئی ستنی نے آدھے کا سو آپ میرے بتلائے ہوئے راستے پہ چلیے میں تجھ کو دکھلاؤں گا سیدھے راستہ یعنی اللہ نے مجھ کو توحید کا جو صحیح علم ادا کیا ہے اور جو شریعت کے حقائق سے مجھے آگاہ ات... ات... اگا کیا ہے اگر تم میرے پیروی کرو گے تو سیدھے راستے پر لے چلوں گا جو رضائے حق تک پہنچانی والی ہے اور اس کے سوا سب راستے تھرچے جن پر چل کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکے گا یا ابت ہے ابا جان لان شیطان کی بندگی نہ کرنا ہے غلط نہ کرنا ان نشیفون کا نل الرحمان آسیا بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے یا ابت اے میرے والد انی قد انی میں احاف و بے ہے عذاب من کہ کہیں آ نہ لگ جائے تجھ کو آفت رحمان سے فتح شیفانی ولییا پھر تو شیطان کا دوست بن جائے گا جیسے کہ شیطان نے اللہ کے نافرمانی فرمانی کی اللہ کے قہر و غضب اور ناراضی کی طرف کی آفت اس پر آئی ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اور شرک کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھی ایسے آفت آپ کے حصے میں نہ آ جائے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلم کے بارے آدر کہنے لگا راغب یا ابراہیم کیا تو پیرا ہوا ہے میرے خدا ہوں سے اے ابراہیم علم تنت ہی اگر تو باز نہ آئے گا لہر و جمنت کا تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا وہ جرنی اور دور ہو جا میرے پاس ایک مدت تک یعنی میرے پاس سے ہٹ جا اب ظالم کے پاس دلیل کی کوئی ہتھیار نہیں ہوتی سوائے ظلم کے حضرت ابراہیم علیہ اللہۃسلام نے اپنے والد کو بڑے پیار اور محبت اور ادب کے تمام تر پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن والد جس صرف ان کے والد ہی نہیں بلکہ اس وقت کے ایک ظالم بادشاہ کے وزیر تجارت تھے نمرود کی اس نے اپنے مغرورانہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے خداوں سے کیا پیرا ہوا ہے تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا پانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک تیرے سلامتی رہے سہ فرق ربی میں گنا بخواؤں گا تیرا اپنے رب سے انگانہ خفیہ بے شک و مشتحک بڑا مہربان ہے کیا کسی غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں محاقین نے وضاحت کی ہے کہ یہاں لفظ سلام دو معنی کے لیے ہو سکتا ہے پہلے یہ کہ یہ سلام مقات آ ہو یعنی کسی سے قطع تعلق کرنے کا شریقان اور مہذبانہ طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے لفظ سلام کہہ کر کے علادہ ہو جائے کہ سلام بابا جیسے کہ قرآن کریم نے اپنے مقبول اور صالح بندوں کے صفت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ سلاما یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو یہ ان سے دو بدو ہونے کے بجائے لفظ سلام کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود مخالفت کے میں تمہیں کوئی غزن اور تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور دوسرا مفغ یہ ہے کہ یہاں سلام عرفی سدام ہی کے معنی میں ہو اس میں فکری یہ ہے کہ کیا کسی کافر کو ابتدا سلام کرنا درست ہے جبکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے جیسے کہ صحیح بخاری نہ کرو مگر اس کے بالمقابل باغ رویت اور احادیث میں ایک ایسے مجمع کو ابتدائی سلام کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس میں کفار اور مشرقین اور مسلمان سب مشتمل تھے جیسے کہ صحیح بخاری اور مصنحی میں حضرت اسامہ اللہ ذبا تعالیٰوں کے حوالے سے حادث اسی لیے فقہ امت کا اس کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف رہا ہے لیکن آخر کار جو اتفاقی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس مجمے میں مسلمانوں کے ساتھ کفار بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے آنے والا مسلمان اگر اس مجموعہ میں آئے تو ان کو سلام کرنا چاہیے لیکن سلام کی نیت مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے اور جہاں تک اس سلام کا تعلق ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سلام حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام کے دور کرتا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے گزشتہ شار شریعتی منسوخ ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلام سلام مقاتہ ہے یعنی جدائی کا سلام دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے گنا بخشاؤں گا سا اللہ ربی یہاں بھی یہی اشکال ہے کہ کسی کافر کے لیے استغفار کرنا شرن ممنوع اور ناجائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا بطالف سے فرمایا تھا یعنی بخدا میں آپ کے لیے اس وقت تک ضرور استفار اور دعائن فرتر کرتا رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہ فرما دیا جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات ناز فرمائے ماں کانل نبی ولوستمشتقین قربا یعنی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشتقین کے لیے استغفار کریں چاہے کہ وہ ان کے کتنے ہی قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو اس آیات کے نازل ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کے لیے استحفار کرنا چھوڑ دیا اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام کا والد سے وعدہ کرنا کہ آپ کے لیے استحفار کروں گا یہ ممانع سے پہلے کا واقعہ ہے اس کے بعد وہ کر دی گئی سورہ ممتحنا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو خود بطور بیان فرمایا ہے اللہ قول ابراہیم ابھی ہیر نہ لگ اور اس سے زیادہ واضح با سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ نبی ای اور ایمان والوں کے یہ بات شانہ نشان نہیں ہے کہ وہ کفار کے لیے جو مر چکے ہیں ان کے لیے توبر استغفار کرتے اور پھر دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ صلاح والسلام نے جو اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایک وعدہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والس نے اپنے والد سے کیا تھا لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والام پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بے ان کا والد جو ہے وہ دنیا سے حالات کفر میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ نے ان کے لیے توبر استغفار کرنا ختم کر دیا تو زندہ کافر کے لیے اس نیت سے توبر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو توبر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعا کسی غیر مسلم کے لیے درست ہے جیسے کہ دعائیں کی جاتی ہے کہ اللہ کافروں کو دولت ایمان عطا فرما یہ درست ہے لیکن جو کفار مر چکے ہوں ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ان کو جنت عطا فرما دے یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے قصور کے خلاف اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ جس کا حالت کفر پر موت وقع ہو جاتی ہے اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ ہے لہذا اس کے لیے پھر دعا دعا, دعا معفرت کرنا درست نہیں ہے اللہ تبارک وطالع ہے اور حضرت ابراہیم نے فرمایا میں چوڑتا ہوں تم کو من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ اب ربی اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی آسا مجھے امید ہے اللہ اکن ربی شکیہ کہ نہ رہوں گا میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم اللہ کا ارشاد ہے فلم پھر جب جدا ہوا وہ ان سے وَمَا مِن دُن اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے یا جن کے وہ بندگی کیا کرتے تھے سوائے اللہ کے تو وہ لہو اصحاف ہم نے حضرت یا کل نبیا اور ہم نے دونوں کو نبی بنا دیا یعنی اللہ کے رام ہی اور اپنوں سے دور پڑے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بہتر اپنے عطا فرما دیے تاکہ غریب الوطنی کے بخش دور ہو اور ان سکون حاصل ہو شاید یہاں حضرت اسماعیل کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے بچپن ہی میں جدا کر دیے گئے تھے جسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہاں تو حضرت اسماعیل کا ذکر کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ عمر میں حضرت صاف سے پڑھے لیکن اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے یہاں تذکر نہیں ہی ہے حضرت اسماعیل کا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ علاقہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام سے اور حضرت اسحاق علیہ اللہۃسلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلاۃ السلام کے بیٹے ہیں انہی سے سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا جن میں سینکڑ انبیاء کرام ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شادی بنا لہم الحمرہ اور ہم نے دیا ان کو اپنے رحمت سے وہ جن رحم لسان صفقن اور کہا ہم نے ان کے واسطے کہ سچا بول رہا ہے ان کا ہمیشہ بلند یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت خاصا سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں ان کا بولا بالا کیا اور ہمیشہ ان کے لیے ذکر خیر جاری رکھا چنانچہ تمام مذاہب اور ملت ان کے تعظیم اور توصیف کرتے ہیں اور امت محمدیہ اپنے نمازوں میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ علی محمد اور اسی طرح کہ جو لوگ مشرقین تھے وہ شرکیہ قیدا رکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ صلاح کے کی طرف اپنا نسبت بڑے فخر سے کیا کرتے تھے کہ بھائی ہم ہم طریقہ ابراہیمی کے ہیں اور ہم ملت ابراہیمی کے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ ان کا اپنا خیال تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے زبانوں پر جو اونچا بھول رکھا حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہر مشکل بول میں اللہ کے بول کو دوسروں کے بولوں پر اونچا رکھا اللہ کے ناموں کا اللہ کے نام, نام کو دوسروں کے ناموں پر بلند رکھا اللہ نے ان کے نام کو بھی سارے ناموں پر بلند رکھا جو اللہ کے نام کے سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے مخلوق میں سربلند رکھتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وأخذ بالتعبانا من الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا النبيا سون و پارے سورہ مریم کے یہ چھوٹی رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر چھیاسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکوع کے ابتدائی آیاتوں میں حضرت موسل علیہ و سلام کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر حضرت ادری علیہ سلاۃ وسلام کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے اور ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کی ہے حضرت موسال صلاحت والسلام کے تذکرے سے اہلی کتاب پر یہ بات واضح کرنا ہے کہ میں دیکھیں اسلام کتنا کشادہ دلی کے ساتھ ان کے پیغمبر کے تعظیم اور اکرام کے ساتھ نام لیتا ہے ان کے کرامتیں اور عظمتوں کا صرف قائل ہی نہیں بلکہ ان کے تذکرے کرتے ہیں تو جس کشادی کے ساتھ اسلام یہود کے پیغمبروں کے تعریف اور تصیف کرتے ہیں اسی کرشاد دلی کے ساتھ یہود کو چاہیے کہ وہ اپنے آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری رسول کے متعلق جو پیشنگویاں ہیں جو خوشخبریاں ہیں وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو کچھ اس میں سے سمجھے ہیں بجائے چھپانے کے وہ لوگوں کو بتائیں اور ان آسمانی کتابوں میں اللہ کے بیان کی ہوئے حکموں کے مطابق اللہ کے رسول پر ایمان لائیں آخری رسول پر نہ یہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے رسالت ہی سے انکار کر دیں جنہاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وزق رفیع کتاب امو اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب کے حوالے سے حضرت موسا علیہ السلام کا ان ن حکانخلسن بے تھا وہ چنا ہوا وکان رسول اور, رسول اور مخلصن مخلص لام کے زبر کے ساتھ یعنی وہ شخص جس کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو یعنی جس کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو اس نے اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لیے مخصوص کر دیا ہو یہ شام خصوصی طور پہ انبیاء علیہ اللہ سلام کی ہوتی ہے جسے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان اخلص نہ ذکر یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ایک خاص کام یعنی دار آخرت کے یاد کے لیے امت میں جو حضرات کاملین انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہوں ان کو بھی اس مقام کا ایک درجہ ملتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناوں اور برائیوں سے بچا دیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے یہاں حضرت موس علیہ السلام کو رسول بھی کہا گیا ہے اور نبی بھی کہا گیا ہے تو جس آدمی کو اللہ کی طرف سے وحی آئے وہ نبی ہے اور انبیاء میں سے جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہو یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیا شریعت دے اور مستقل نظام ان کو عطا فرمائے ان کو رسول کہا جاتا ہے گویا رسول وہ ہیں جن کو اللہ نئے شریعت عطا کر دے اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ پیغمبر کے تعلیمات کو پھر سے زندہ کریں اور اپنے طرف سے وہ لوگوں کے سامنے کوئی نئے شریعت اور کوئی نئے نظام حیات ان کے سامنے نہ رکھیں جیسے کہ حضرت موسا اور حضرت ہارن علیہ السلام کہ حضرت موسا علیہ السلام و رسول ہیں اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی نیا دستور زندگی اللہ نے عطا کی اور حضرت ہارن علیہ سلاۃ وسلام کی تعلیمات کے تبلیغ کیا کرتے تھے جو اللہ نے ان پہ رادت فرمائی پھر ہر رسول نبی ہوتا ہے اس لیے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنے والا اللہ کی طرف سے خبر سنانے والا تو ہر رسول خبر سنانے والا ہوتا ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا عموم خصوص من وجہ کا فائدہ یہاں پہ لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاعد ہے وَنَا مِن جَانَبِ الْأَيْمَنِ اور پکارا ہم نے اس کو کوئی طور کے پہاڑ کے دائیں جانب سے وقر نہ اور نزدیک بولے اس کو ہم نے سرگوشی کرنے یعنی موسیٰ کے لیے یعنی موسال صدات والسلام جب آگ کی چمک مخصوص کر کے طور کے پہاڑ کے اس مبارک اور دائیں جانب پہنچ گئے جو ان کے دائیں ہاتھ مغرب کی طرف واقعات اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکارا اور ہم کدامی کا شرب بخشا اس کے پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ مریم میں آگے آئے گی کوئی طور یہ مشہور پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے آج بھی اسی نام سے یہ مشہور ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت سے چیزوں میں سے ایک خصوصیت اور امتیاز دیا ہے المن کا مانوتا ہے جائیںدان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے دائیں جانب تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتنا اور بش ہم نے اس کو اپنے مہربانی سے احا ہار حضرت ہارون نبی بنا کر حضرت ہارون علیہ صلاح و کے لیے انہوں نے دعا فرمائی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت مسعلیہ صلاحت واللام کو کہ بے آپ جائیں پھر کے کی طرف ان توحا اس لیے کہ وہ سرکشی کر گیا ہے تو حرم موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیں اس لیے کہ چھوٹے رقو میں ہے اور اسی طرح سورہ تو کے دوسرے رقو میں ہے کہ وجہ من آل ہارون اخی اللہ میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا مددگار بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ دعا قبول فرمائے اور ہارون کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر ان کی آنت اور تقویت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا اور یہ عمر بر حضرت مسال سلاط والسلام کے ساتھ رہے تو اللہ تبارک و تعالی کا شرط ہے کہ ہم نے ان کو ان کا بھائی اپنے رحمت اور مہربانی سے عطا کیا نبی بنا کر وسکر کتاب اسماعیل اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا شک و والد کا سچا وقان رسول النبی اور تاب و رسول اور نبی حضرت اسماعیل علیہ صدات و حضرت ابراہیم علیہ صدات کے اولاد ہیں صاحبزادے ہیں اور یہ اپنے والد کے بڑے وفادار اور وادی کے پورا کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والام کو خواب میں دکھایا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والسلام نے جب اس کا تذکرہ حضرت اسماعیل کے سامنے کیا اور کہا کہ بیٹا کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتی ہے اب آپ بتائیے میں کیا کروں تو حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام نے کہا یا اب ستنی ان شاء اللہ انشاء اللہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا کہ جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف آپ اس کو پورا کیجئے اور مجھے ان شاء اللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام جب ان کو لے جا کر کے میدان کے میدان مینا کی طرف چل پڑے مکہ تھے. تو اسماعیل علیہ سلاۃ و سلام زمین پہ لیٹ گئے اور کہا کیا کہ باجان آپ اللہ کے حکم اور اپنے وادے کو پورا کیجیے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس آد وفا کے یہاں پہ مثال بیان کی ہے ان کے تعریف کے ساتھ وہ کان یا امرہ بلا و زکات اور تھے وہ حکم گیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اور زکوۃ کا یعنی وہ خود بھی بڑے پاک باز تھے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کے تاکید اور ترقی کیا کرتے تھے یعنی دوسروں کو ہدایت کرنا اور خود اپنے لیے اپنے اقوال اور افعال میں پسندیدہ اور اچھے طرز عمل کو اختیار کرنا یہ حدرت اسماعیل علیہ السلام کے بنیادی اور خصوصی صفات میں سے ایک ہے وہ کان آئندہ ہی اور تھا وہ اپنے رب کا بڑا پسندیدہ اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں حضرت ادریس کا کان وہ اللہ کا سچا نبیتا یعنی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے خاص پسندیدہ بندوں میں سے ہیں حضرت ادریس علیہ سلاد والسلام حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ و سلام کے درمیانے زمانے میں گزرے ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نجوم اور حساب کا علم قلم سے لکھنا کپڑا سینا ناپ اور تول کے آلات اور اسلحے کا بنانا اول اللہ تبارک و تعالیٰ سے نے انہی سے ان ایجادات کا شروعات فرمائی بہرحال اللہ تبارک و وطالعہ اس بارے میں ہی زیادہ بہتر جانتی اس کہ تاریخ روایت ہے شب میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ مکانا علی اور ہم نے اٹھایا ان کو ایک اونچے مقام پر یعنی ہم نے ان کو عرفہ اور اعلیٰ مقام تا فرمایا اس لیے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ان انسانوں کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی دولت نبوت اور رسالت عطا فرمائے علیہم یہی وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے من النبیین پیغمبروں میں سے منظوریت آدم جو کہ اولاد آدم ہے حمل حَمَلْنَا مانو اور ان میں جن کو سوار کے ہم نے حرن حل السلام کے ساتھ یعنی ان کے اولاد ہیں ومن ابراہیم اور بعض اولاد ابراہیم ہے جسے کہ حضرت اسماعیل و اسرائیلہ اور اولاد یعقوب ہے جس طرح کے حضرت یوسف اگر وام من حدینہ اور وہ جن کو ہم نے ہدایت کی وہتبین اور ہم نے ان کو منتخب کیا وہ عزاۃ علیہ الرحمٰن جب ان کو سنائے جاتے ہیں رحمان کی باتیں خر روس جدم تو وہ گرتے ہیں سجدے میں اور روتے ہوئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ان کے سامنے بیان ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر اور اس کے مضامین سے متاثر ہو کر نہایت اور خوشبو اور خضو کے ساتھ سجم میں گر پڑتے ہیں اور اس کو یاد کر کے روتے ہیں اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیات میں جو مذہور آیات ہیں اس میں سجدے کا حکم ہے قرآن مجید میں چودہ سجدی ہیں اور فائےانہ فرماتے ہیں کہ یہ چودہ سیدھی وہی وہی ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا اللہ کے مخلوقات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس لیے من جملہ ان چودہ مقامات کے ایک مقام یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے تلاوت کو کرتے ہوئے جب اس آیت پہ, پہ پہنچا جائے تو مجلس سے فارغ ہونے سے اٹھنے سے پہلے ہی سیدھے تلاوت کر چاہیے یہ واجب ہے اللہ تبارک و تعالی کے احشان کہ وہ ایسے پاکیزہ اور پیارے بندے تھے کہ جب وہ اللہ کے احکامات کو سنتے تو یوں ہی سرسری طور پہ احتماد نہیں کرتے تھے بلکہ خشور خزو اور عجزی سے اور خوف آخرت سے اور شوق جنت سے سجدے میں گر پڑتے تھے اب یہ ایک نیک لوگ تھے یہ گزر گئے اللہ فرماتا ہے فرماد کے محل فن پھر ان کی جگہ پر آئے ایسے ناخرف حرف و وسلاتا کہ جو نمازوں کو ضائع کرنے لگے وہ تباؤ اور پیچھے پڑ گئے اپنے خواہشوں کے فسو فی القون گیا سو جد و گمراہی کو دیکھ لیں گے یعنی وہ تو اگلوں کا حال تھا ابیلوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے مزوں اور نسانی خواہشات میں پڑ کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو ہوگی نماز جو احمل عبادات ہے اسے انہوں نے ضائع کر دیا بعض تو فرضیت ہی کے منکر ہو گئے اور بعض نے فرض تو جانا مگر پڑی نہیں بعض نے پڑھی تو جماعت اور وقت وغیرہ جتنے بھی شروط ہے اور حقوق ہے ان کی رعایت کے کہ انہوں نے خیال ہی نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے سے ان توبہ کی وہ امن اور جو یقین کر گئے وہالحان و نے کے اعمال کیے فلاد خلون الجنت آ سو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ اللہ ظلمون شع اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا یعنی توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لیے بند نہیں جو گناہ گاہ سچے دل سے توبہ کرے ایمان اور عماری صالح کا راستہ اختیار کریں اور اپنا چال چلن درست رکھیں اللہ تبارک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے لیکن توبے کا معنی صرف کانوں کا پکڑنا نہیں ہے بلکہ توبے کا معنی اپنے ناپسندیدہ اعمال سے سیرات مستقین کی طرف واپس آنا ہے اللہ کا احشاد ہے جنات تو ادنی نلتی اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں ایسی جنت وادر رحمان و عباد ہوں کہ جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا بالغیب ان کے بندے کے ان کا نواد ہوں بے شک اس کے وعدے پر پہنچنا ہے یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا نہ سنیں گے وہاں پر کوئی لغو بات اللہ سلامہ سوائے سلام کے یعنی جنت میں جب جنتوں کو داخل کر دیا جائے گا تو وہاں وہ کوئی لب و بات نہیں سنیں گے کہ جس سے ان کو پریشانی اور دشمانی اور اختاہٹ محسوس ہو بلکہ جنت میں داخل ہوتے ہی جب بھی یہ ایک دوسروں سے ملیں گے تو سلام سلام کے آوازیں اور سزائیں بلند ہوتی رہے گی فرشتے ان کو سلام کریں گے اور اللہ ان کو سلام کرے گا آپس میں ملتے ہوئے یہ ایک دوسروں کو سلام کریں گے اور سلام وہ روایتی سلام نہیں بلکہ سلام کا مانا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میرے طرف سے ہر حوالے سے سلامت سمجھیں میرے جان اور میرے ہاتھوں سے میرے زبان سے میرے کسی قول اور فعل سے آپ کو سلامتی ہے اور میں اور کے سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کا خواہگار ہوں تو سلام کا اصل بس منظر جو ہے وہ گویا امن و سلامتی کا ضمانت دینا ہے اللہ کو گواہ بنا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام کریں گے اپنے طرف سے سلامتی کی ضمانت دیں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے اور جنتی ایک دوسروں کو سلام کریں گے اللہ کا ارشاد ہے فی خا اور ان کے لیے اس جنت میں روزی ہے بکرۃم صبح و شام یعنی ان کے مان چاہت کے مطابق ان کو جس وقت وہ چاہیں گے ان کو روزی ملے گی اللہ کا ارشاد ہے منقانہ من تقیا یہ ہے وہ بہشت اور وہ جنتیں کہ ہم یہ وراثت میں دیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو دنیا میں متقی رہا ہوگا وما اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا جب کہ جبریل جب آپ میرے پاس آتے ہیں اللہ تبارک و وطالعہ کی طرف سے کوئی حکم لے کر تو آپ سے ملاقات کر کے میرے تھکاوٹ اور پریشانیاں کم ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس آتے ہی کم ہیں اس لیے آپ میرے پاس زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آیا کریں تو حضرت جبری علیہ صلاحم نے اللہ کا یہ پیغام وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور وہ یہ ہے کہ وہ مانتاب امرک اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے لہو ماں بین اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہیں اما حلفنا جو ہمارے پیچھے ہیں اور ماں بین ذالک اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں اما کا نبو کا اور نہیں ہے شیر رب بھول جانے والا کہ وہ ہمیں بھول جائیں اور ہم اپنی مرضی سے اس کے خدائی میں کام کرتے رہیں ایسا نہیں ہے اس لیے حضرت جبدیل علیہ السلاۃ السلام نے اپنے ہر وقت نہ آنے کی جو ادر ہے اس کی وجوہات بیان کی کہ ہمارا اترنا اور ہمارا چلنا اترنا ہمارے ہماری مرضی سے نہیں بلکہ ہمارے خالق اور مالک کی مرضی پر مقوف ہیں وہ جب ہمیں حکم دے دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں لیکن جب ان کی حکم نہیں ہوتی تو ہم نہیں آ سکتے اللہ کے احساس ہے کہ وہ عبدالبریل صلاح وسلام نے فرمایا کہ اس رب کے حکم پر ہمارا اترنا موقوف ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وہاں بے نم اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فا بس آپ اسی کی بندگی کیجیے وصفر عبادتی ہی اور قائم رہیے اس کی بندگی پر الم الحسمیہ کیا کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا کہ کیا اللہ کے اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو اللہ تبارک تعالی جیسے قدرت رکھنے والا ہو اللہ تبارک تعالی جیسے صفات یعنی کوئی اس کی صفت کا جس میں اس جیسی صفات موجود ہو جب کوئی نہیں تو بندگی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے بندگی بھی صرف اسی کی ہے کہ جو بے نظیر قدرتوں کا مالک اور بنذیر ذات اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الانسان اذا ما امته لسوف اخرج حيا سول وپارے سورہ مریم کی یہ پانچوں رقو ہے اور یہ پانچوں رکو آیت نمبر چھیاسٹھ سے مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک سوچ پر تعجب کا اظہار کیا ہے اور اس انسان سے مراد وہ انسان ہے کہ جن کو اللہ کے وعدوں پر ایمان اور یقین نہیں ہے یعنی جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیتیں اوبئی بن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جو آخرت سے انکار کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن اور بحید ازقیا سمجھتے تھے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ختم ہونے کے بعد دوبارہ موجودگی کو ناممکن سمجھتے ہیں کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ جب نہیں تھے تو ان کو اس معدوم سے عدم سے وجود کس نے بخشا تو جس اللہ نے ان کو عدم سے وجود بخشا ہے اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ ان کو معدوم یعنی ختم کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور ان کو وجود بخش دیں اللہ تبارک وطالیہ کے اشراد ہے وہ یقور انسانوں اور کہتا ہے انسان ایزامہ متو کیا جب میں مر جاؤں لسو فا اخرا جو خیا کیا پھر بھی میں نکلوں گا زندہ ہو کر اللہ تبارک وطالعہ کا اشتار ہے یاد نہیں رکھتا انسان ان نہ حلق نہ ہو من قبل ہم نے اس کو بنایا پہلے سے والم یقوش ان اور وہ کچھ بھی اب اللہ تبارک وطالعہ قیمت کے یقینی ہونے کو تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فور سو قسم ہے تیرے رب کے لنح شور ہوں سو ہم ضرور گھیر کے لائیں گے ان کو وہ شیاتی اور شیتانوں کوم پھر ہم سامنے لائیں گے ان میں سے مجسیا دو دوزخ کے ارد گرد جو کہ گھٹنوں کے بر ہوئے ہوں گے اس جگہ مراد شیطان اور ان کے ہم نواؤں سے مراد وہ ہے کہ جو اس کے طریقے بھی چلتے تھے اور قیامت کے دن سب انسانوں کو کیا مسلمان اور کیا کافر سبوں کو جہنم کے ارد گرد جمع کر دیا جائے گا اور سب اس ابتدائی حالت میں اللہ تبارک و وطالعہ کے حیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گی پھر مومنین جہنم کو عبور کر کے جنت میں چلے جائیں گے پل سیراف کے پل پر سے اور جہنمی اس پل سیراف کے پل پر سے جہنم کے اندر گر جائیں گے تو اللہ تبارک و وطالعہ کے ارشاد ہے سمنم پھر ہم جدا کر لیں گے من کلیات ہر فرقہ میں سے اُم اشد عال الرحمان ہے جو سخت رحمان کے مخالفت میں ہے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکموں کے حکم کی مخالفت میں سب سے پیش پیش رہتا تھا وہ علادہ کر دیے جائیں گے شیعہ میں ایک ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اپنے مخصوص نظریات ہو مخصوص عقائد ہو اور مخصوص سوچ اور فکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے سم پھر ہم کو خوب معلوم ہے وہ لوگ ہم اولا بحا جو زیادہ قابل ہے اس میں داخل ہو جانے کی کہ جہنم میں کس کو کب داخل کرنا ہے اللہ تبارا کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم خوب تر جانتے ہیں وہ ان نمن کم اللہ اور کوئی نہیں تم میں سے مگر وہ کہ جس نے نہ پہنچنا ہو اس پر یعنی تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم کے پاس پہنچنا ہے رب کا مقبیہ ہے یہ تیرے رب کے ذمہ ہو چکا ہوا ایک پختہ وعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا اور وہ یہ کہ سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ابتدا جہنم گرد گرد جمع کرے گا اللہ کا ارشاد ہے سنمن غلط تخو پھر ہم بچائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کی وہ نہ ضرور ظالمی نسیحا اور ہم چھوڑ دیں گے گناگاروں کو اس میں جو کہ ان دے منہ گرے ہوئے ہوں گے یعنی بے یار اور مددگار اور بے بسی کے عالم میں وہ الٹا مو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ ناطم اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہمارے واضح آیا قول کا فروق کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں لی آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں کہ عی الفریق خیر مقامن و احسلہ دیا کہ ہم دونوں فرقوں میں سے کس کا مطان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس یہ کفار مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں دیکھو ہمارے مجلسوں کو دیکھو ہمارے رہشگاؤں اور گزرگاہوں کو دیکھو اور اپنے مجلسوں کو دیکھو اور اپنے رہائشوں کو دیکھو اور اس سے تم اپنے معزز ہونے کا اندازہ لگا لو اگر ہم اللہ کے نظر میں معزز نہیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حالات ہمیں کیوں عطا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کا کہنا ہے لیکن یہ اس بات کو بھول گئے ہیں وقم اہلک نا قبل کتنوں <قَرْنِن> کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے جماعتوں میں سے ہم احسن و احساسن جو زیادہ بہتر رکھتے تھے سامان وریا اور نمود و نمائش یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان کی بات کا جواب دیا کہ پہلے ایسے بہت سے قوم ہو گزری ہے کہ جو دنیا کے سازو سامان شان اور نمود میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کرتے لیکن جب انہوں نے امبیا کے مقابلے میں سرکشی اور تکبر اور تفاخر کو اپنا شعر بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جڑ کھاڑ دی اور دنیا کے نقشے میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا بس آدمی کو چاہیے کہ دنیا کے فانی ٹھیپ ٹاپ اور عارضی بہار سے دو کا ناک آئے عموماً متکبر لوگ حق کو ٹکراتے ہیں اور پھر وہ لقمۂ اجل بن جاتے ہیں اسی نافرمانی کے عالم میں اللہ تبارک وطالعہ کا احساس ہے بول کہہ دیجیے من کا نہ صرف جو رہا گمراہی میں فلیم دہ الرحمان سو چاہیے کہ اس کو, جائے رحمان. کر کے اس کو لے جائے رحمان لمبا کر کے یعنی جو خود گمراہی میں جا پڑا اسے گمراہی میں جانے کہ کی دنیا جانچنے کی جگہ ہے یہاں ہر ایک کو عمل کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے عمل کا اس کو بدلا دیا جائے گا تو اللہ کا ارشاد ہے کہ جو گمراہی میں ہے بس چاہیے کہ رحمان اس کو اور لمبا کھینچ لے چھت اذا اظہار اوما یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ جس کا ان سے وعدہ ہوا و ام امت یا وہ عذاب آفت کہ جو قیامت سے پہلے ان پہ پڑھنے والی ہیں ان کی بدعماریوں کی وجہ سے اور یا پھر قیامت فسیا نمونہ تب وہ معلوم کر لیں گے من ہو شرم مکان جمدہ کہ کس کا برا تھا مکان اور کس کی فوج کمزور تھی یعنی دنیا میں جو ان کو اپنے اس حال پر فخر ہے اپنے عالیشان محلات اور بڑے بڑے فوجوں اور گروہوں اور جماعتوں پر یہ اعتراطے ہیں کیونکہ خدا نے ابھی ان کی باغ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے جس وقت گلا دبا دیا جائے گا بابو دنیا بھی آزاد کی صورت میں ہو یا قیامت کے بعد کی تب پتا لگے گا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی جمعیت کمزور ہے اس موقع پر تمہارا سامان اور لشکر کچھ کام نہ گا اللہ کا ارشار ہے وہ بڑھاتا ہے اللہ ہدایت والوں کو ان کے ہدایت کا سامان و باقی اور اور باقی رہنے والی نے کیا بہتر ہے ربی کا بن تیرے رب کے یہاں بدلے کے لحاظ سے وہ خیر و مردہ اور وہ بہتر ہے پھر جانے کے جگہ کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دنیا میں جو دولت ایمان اور ہدایت فرمائی اس کے بدلے میں جو کچھ ان کو ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے اس, اس سے کہ جس کے مقابلے میں ایک حقیر اور فانی سے خوشحالی کو یہ پا کر اتراتے ہیں افراح کل کا فرب بنا ت نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے انکار کیا ہمارے آیاتوں کا وقالا اور کہا وولدا کہ مجھ کو مل کر رہے گا مال بھی اور اولاد بھی یعنی ایسے وسو سے دعوی کر رہا ہے جیسے کہ اس کے پاس غیر کی طرف سے خبر آئی ہے یا خدا سے کوئی وعدہ لے چکا ہے وہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک بات بھی اس کے پاس نہیں ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں جو اولاد کی صورت میں ہیں مال کی صورت میں ہیں اس پر شکر ادا کرنے کے بعد بجائے انہوں نے ناشکری کی اور ناشکری بھی اس حد تک کہ اگر ہم مر بھی گئے تو بھی ہمیں وہاں اس سے بہتر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کیا اس نے جانک لیا ہے غائب کی خبر کو ہم نے کر رکھا ہے رحمان سے کوئی وعدہ کل یہ نہیں ہوگا سنک ما یلو ہم لکھیں گے جو وہ کہتا ہے العذاب مدعا اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب لمبا کر کے یعنی اس کو ہم لمبے عذاب سے ہم کنار کریں گے اور ہم لے لیں گے ما یقو جس کے بارے میں وہ کہتا ہے وہ یہ اکینا اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا جس چیز کے بارے میں وہ بتلا رہا ہے یعنی مال اور اولاد چنانچے یہ سارے کے سارے ان سے دنیا ہی میں لے لے جائیں گے اور سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہے گا اور جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو اسی حال میں آئیں گے جس طرح سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا کہ جس طرح دنیا میں آتے ہوئے نہ ان کے پاس مال اور دولت تھی نہ آل اور اولاد ایسے ہی وہ اللہ کی حضور اکیلا ہوگا اللہ کا شعر ہے مِن دُونِ اللَّهِ اور انہوں نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا مبود عزا تاکہ وہ ہوں ان کے لیے امداد کا ذریعہ اور مدد کا ذریعہ اور عزت بخشی کا ذریعہ کل ایسا ہر نہیں سید فرون اب عبادت وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے وہ علیہم ودا اور وہ ہوں گے ان کی ضد یعنی ان کے مخالف ہوں گے معبود مدد تو کیا کرتے خود ان کی بندگی سے بیدار ہوں گے اور ان کے مقابل ہو کر بجائے عزت بڑھانے کے اور زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے جس سے کہ پہلے دوسری جگہ اس کی وضاحت ہو گزری ہے کہ وہ اعضا خوشر ناصو قانون ادا ان وقان و عبادت سورۂ کے پہلے رقو میں ہو گزرا ہے کہ جب ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن کو وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے تو وہ ان کی دشمن ہوں گے اور وہ ان کے عبادتوں کا انکار کر جائیں گے وآخر دعوانا ان سور و پارم کی یہ ہے یہ رکو آیت نمبر تریاسی سے لے کر تا اختتامی صورت آیت نمبر اٹھانوے تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و وطادہ ان لوگوں کے اس بدعقیدگی کی ناپسندیدگی کو بیان فرمایا ہے جو لوگ دنیا میں اپنی مرضی سے اپنے آخرت کے بارے میں اور اپنے اللہ کے بارے میں اپناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو عقیدہ بنائے رکھا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے مخلوقات کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے یہ بہتر ہے اللہ تبارک اطالعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے برخلاف عقائد بنانے اور ایسے اعمال کو کرنے کے جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے شیطان ہمیشہ بندوں کو عبارت رہتا ہے کہ وہ ایسے کام کریں ایسے عقائد بنائے اور ان کے اشار کریں کہ جس سے اللہ تبارک تعالی ناراض ہو اور وہ کیوں ایسا نہ کریں جبکہ وہ دشمن انسان ہے اللہ کا اشار ہے الم طرح کیا تو نہیں دیکھا انسیاتی یہ کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطانوں کو انل کافرینا کافروں کے اوپر تا ظہم اجزا جو اچالتے ہیں ان کو خوب ابار کر یعنی خوب ان کو ابارتے ہیں برے کاموں کے اوپر ابارنا فلاطجم <عَلَيْهِم> سو so, جلدی نہ کیجیے آپ ان کے بارے اندا بے شک ہم تو پوری کرتے ہیں ان کے گنتی کو یعنی ہم نے جو ان کے جتنے سانس دنیا میں لکھ رکھی ہے وہ اپنے زندگی کے ان دن راتوں سانسوں اور سانتوں کو پورا کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ اپنے اس مقررہ میاد کو پورا کر کے ہمارے پاس آئیں گے اور پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا ہو زندگی میں کیا تفصیل روایت میں آتا ہے کہ مام الرشید میں ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حاضری نے مجلس جو علماء اور فقہاء پر مشتمل تھی ان میں سے ابن سما کے طرف اشارہ کیا یہ مشہور عالم ہے اس آیت کے متعلق کچھ کہیں انہوں نے عرض کیا کہ جب ہماری سانس گنے ہوئے ہیں ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی تو کس قدر جلد ختم ہو جائیں گے اور پھر ان کے اس بات کو شعرا نے اس انداز میں بھی پیش کیا ہے جیسے کہ عرب کی کتابوں میں ہیں حیات کا مزا نفسن کا یعنی تیری زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیسے کی تفسیر قرطبی میں ہے کہ انسان دن رات میں چوبیس ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے ذاتحہ فتح یاد علیہ لفظ و نفسو یعنی دنیا اور اس کی لذت پر وہ شخص کیسے مدن اور بے فکر ہو سکتا ہے کہ جس کے الفاظ اور سانس گنے جا رہے ہو اللہ تبارک وطالعہ کا اشار ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک گنتی مقرر کر رکھی ہے اور یہ اس کو پا کر جلد ہی ہمارے پاس آئیں گے یومر المتفین الرحمان وفدا جس دن ہم اکٹھا کر کے لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس ایک مہمانی گروہ یا جماعت کی صورت میں جیسے آنے والے مہمان کا پرتپاک طریقے سے خیر مقدم کیا جاتا ہے ایسے ہی دنیا میں اللہ کے تقوی کرنے والوں کا جنت میں پرتپاک طریقے سے خیر مقدم کیا جائے گا اور یہ ہمیشہ معزز مہمانوں کی طرح جنت کے اندر باحثر طریقے سے رہیں گے وہ نسوکن مجرم اللہ جہنما اور ہانک لیے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف میں کے وہ پیسے ہوں گے لا نہیں اختیار لگتے لوگ شفارس کرنے کا اللہ منتخر رحمان احدا سوائے اس کے جس نے لیا ہے رحمان سے وعدہ اور رحمان سے جس نے جنہوں نے وعدہ لیا ہے وہ وہی ہے کہ جنہوں نے دنیا زندگی میں اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لانا اور اللہ کے حکم میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے صدقہ ہے قلاوت قرآن ہے اور اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنا ہے یہ وہ چیزیں اور راہ خدا میں شہید ہونا ہے یہ وہ اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن بندی کا اللہ کے ساتھ وابستگی کا شہادت دیں گے اور شہادت ہی سفارش کی بنیاد ہوتی ہے تو اللہ کے احسار ہے وقار رحمان ونتا اور لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنا رکھا ہے لکر جی تم شی اندا بے شک تم سے ہو ایک بہت بڑی بھاری چیز میں ان یعنی اتنی بڑی عقیدگی کے اندر تم نے خود کو پنسا کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کے ناپسندیدگی کا تمہیں اندازہ نہیں تقاطمات یوفت اور من ہو جب ممکن ہے کہ تمہارے اس ناپسندیدگا عقید، ناپسندیدہ عقیدگی کی وجہ سے تم پر آسمان پھٹ پڑے وطن شکل عورتوں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین و تخر الجے بالحدہ اور گھر پڑ جائے پہاڑ ریزا ہو کر اس وجہ سے رحمان نے بنا تھا کہ تم پکارتے ہو رحمان کے نام پر اولاد کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹے بنا رکھے ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں نے انبیاء کرام کو اللہ کے اولاد قرار دی کچھ نے فرشتوں کو اللہ تبارک وطالع کے اولاد قرار دی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا ناپسندید عقیدہ ہے کہ اس سے تم ممکن ہے کہ آسمان ٹوٹ جائیں زمین پھٹ جائے اور پہاڑ چل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے ومایم الرحمانی اور نہیں ہے مناسب رحمان کے لیے وہ رکھے اپنے مخلوق میں سے بازوں کو اپنا اولاد اس لیے کہ اگر اپنے مخلوق میں سے بازوں کو وہ اپنا اولاد بنا لیں تو باقی دوسرے جن کو اللہ نے اولاد نہیں بنایا ان کا کیا گناہ ہے پھر ان کو بھی اولاد بنا لینا چاہیے تو اس طرح سے اللہ کے اس کائنات میں سارے کے سارے پھر اللہ کے اولاد ہی ہوں گے ان من کوئی نہیں آسمان میں ولعودی اور زمین میں اللہ اور طرح ابدا مگر جو نہ رحمان کا بندہ ہو کر یعنی سب مخلوق اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں اور بندی ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے پھر بندہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور جس کے سب محکوم اور محتاج ہو اسے بیٹا بنانے کی کیا ہی ضرورت ہے لقد اخصا اس کے پاس اس کے شمار ہے وقم ادا اور گن رکی ہے اس نے اپنے اس مخلوق کی گنتی کو وہ کل آتی ہی یومن اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا یعنی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہو سکتا سب کو خدا کے سامنے جرید حاضر ہونا ہے اس وقت تمام تعلقات اور ساز و سامان ارادہ کر دیے جائیں گے فرض معبود اور بیٹے پوتے کام نہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ اچھے اعمال کیے الرحمن ودہ ان کو رحمان پنا دے گا اپنے محبت میں یعنی ان کو اپنے محبت دے گا یا خود ان سے محبت کرے گا یا مخلوق کے دل میں ان کے محبت ڈال دے گا جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اول حضرت جبری علیہ سلاد سلام کو آگاہ فرماتے ہیں اور یہ روایت بخاری اور مسلم اور ترمیزی وغیرہ میں حضرت ابحر عنہ کے حوالے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبری امین علیہ سلاد و سے کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو جبر المین سارے آسمانوں میں اس کے اعلان کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبت کے بارے میں بتایا ہے پھر وہ آسمان کے فرشتے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی یہ خبر پہنچ پہنچتے روئی زمین پر پہنچتا ہے اور پھر روئی زمین پر رہنے والے مخلوق بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و نے محبت کا بتایا ہے اور پھر اللہ کے اس مخلوق کا اللہ کے اس بندی کے ساتھ محبت کے پری قبر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں رحمتوں کے مغفرتوں کے رحوتوں کے اور درجات کے بلندی کے اللہ کے اچھا ہے تو ان نما کا سو ہم نے آسان کر دیا ہے یہ قرآن آپ کے زبان میں تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے ڈرنے والوں کو تم زیر ہی قوم اللدہ اور آپ ڈرائیں جھگڑا کرنے والوں کو یعنی جو اللہ کے بارے میں اسلامی عقیدے کے مخالفت میں جھگڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں آپ اس قرآن زبان سے ان لوگوں کو خبردار کر دیں بکم اہلکنا من قرن اور بہت ہلاک ہم کر چکے ہیں ان سے پہلے جماعتوں کو ہل تو من من کیا پاتا ہے آپ ان میں سے کسی کی آہٹ کو او تسمع یا سنتا ہے ان کی بینک تک کو یعنی ان کی آواز تک کے آپ کو سنائی دیتے ہیں کہ جتنے بدبخت ہوئے ہیں اللہ کے اس کائنات میں قوم کی صورت میں مختلف افراد کی صورت میں وہ اپنے جرائم کے پاداش میں ہلاک کیے جا چکے ہیں جن کا نشان اور نام تک کو صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا آج ان کے اباؤں کے آہٹ یا ان کے دن ترانیوں کی ذرا سی بینک بھی سنائی نہیں دیتی جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرے مقابلہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق کر رہے ہیں وہ بھی فکر نہ ہو ممکن ہے ان کو بھی کوئی ایسے ہی تباہی اور بربادی کے سامان سے ہمکنار کر دیا جائے کہ جس سے کہ جس طرح سے ان سے پہلے ان کے ہم عقیدہ لوگوں کو حالات سے ہمکنار کر دیا گیا وہ الحمدللہ رب العالمین